اور اسی طرح حج کے وقت کے سلسلے میں جو بنیادی شرائط میں سے ایک ہے فکہ نے لکھا ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو وہ حج پر پہنچ سکتا ہے اور اگر نماز پڑھے گا تو پھر وہ حج پر نہیں پہنچ سکتا تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہے نماز فرض اس مسئلے کو غور سے سننا شایئے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو چل جائے کہ میں حج کے لیے درخواست دے رہا ہوں اور میری فلائٹ ایسے وقت میں چل رہی ہے جب میں نماز پڑھ نہیں سکتا اسے پتا ہے کہ میری فرض نماز ضائع ہو جائے گی تو فکہ نے لکھا ہے کہ فرض نماز کو پڑھنا ضروری ہے فرض حج کا کرنا ضروری نہیں جب فرض حج اور فرض نماز ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے تو فرض نماز کو ترجیح دی جائے اور فرض حج کو چھوڑ دیا جائے یہ اس فرض حج کا حال ہے کہ نماز اس سے زیادہ ضروری ہے اور اندازہ کریں کہ جو شخص نفل حج کرنے کی اس سلسلے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا مکہ مکرمہ جا کے نماز کو قضا کر دیتا ہے فرش نماز کو اور حج نفل کر رہا ہے اس کو ایسا حج کیا نفع دے گا اور فرض نماز کے مقابلے میں عمرہ وہ تو بہت دور کی بات ہے اس لیے کہ جس عمرے میں فرض نماز کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو وہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے فرض نماز اس سے زیادہ ضروری ہے اس مسئلے کو پھر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ فکار نے حج کے جو اوقات جس میں وہ فرض ہوتا ہے وہ وقت کا بتایا ہے شفال سقادہ اور سی کے ابتدائی دستن ہیں اس میں حج کی شرائط پوری ہونی چاہیے اس پہ ہم نے یہ اضافہ کیا کہ ہمارے اس طور میں عام طور پہ حکومت رمضان سے بھی دو مہینہ بیشتر پیسے مانگتی ہے کہ اگر اپنے حج پہ جانا ہے تو اتنے پیسے جمع کرائیں اس وقت میں اگر کسی کے پاس پیسے اور دیگر شرائط حج کی ہیں تو حج فرض ہو جائے گا اور وقت ہی کے سلسلے میں اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض کر لیجئے کہ نماز چھوڑنی پڑ جائے فرض اور اس صورت میں وہ حج کر سکتا ہے تو سکہا نے لکھا ہے کہ فرض حج کے مقابلے میں فرض نماز زیادہ ضروری ہے فرض حج کو چھوڑ دے اور اگر نماز اپنے اپنے اوقات میں پڑھے تو پھر حج کو نہیں پہنچ سکتا تو حجرے سے فرض ہی نہیں بنتا اس لیے نماز کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت فرض حج کے کہ اللہ تعالی نے اس فرض نماز میں لوگوں کے چھوڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی اور یہ فرض نماز اس کے اوقات حج سے زیادہ ان کا تحفظ ضروری ہے